لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ آمان لائے انہوں نے اپنے مالوں جانویں سے جہاد کیا اور انہیں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد کو پہنچی